أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدوا لفي آياتنا لا يخطون علينا فَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا أَمَّن أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 أَو لَجَعَلَ اللَّهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا يَقُولُونَ لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ وهو عليهم عمام أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آت إلى موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَدِلدَسَ لَهُ سُهُولًا وَمَن أَسَاءَ فَأَعْلَنَهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ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 قابل قدر سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے تصویری سلسلے میں سور حامی مسجدہ کی تصویر جاری ہے اور آج ان شاء نمبر چالیس سے آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يرقى في النار خير أمن أم يأتي, أم يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصيرا نہ یہ حرف تاکید اور تحقیق بے شک بلا شبہ اللہ دین ابو لوگ یوں خیبون جو الحاد کا شکار ہیں اور کجی اور تیڑھ پن اختیار کرتے ہیں فی آیاتیں ہماری آیات کے بارے میں لا يخفون علی گئی نہ وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں مخفی نہیں ہیں بے شک وہ لوگ جو کجروی اختیار کرتے ہیں اور توڑے چلتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں لا يخفون علی گئی نہ وہ ہم پر مخفی نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے چھپے ہوئے نہیں ہیں ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں ایک ایک کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاط ان کجی اور پیڑ پن کا راستہ اختیار کرنا یہ ایک انتہائی قابل تفنید ایک منظر ہے اور موقف ہے طب تعلیٰ کی جو بھی آیات ہیں بینات مصوص قرآن و حدیث کے جو بغیر اضاحی ہیں ان سب کو بلا چومو چرا تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے قابس ہمیں نہ آنا ہم نے سنا اور قبول کر لیے ہتار کر لی اور آیات کا فن بالکل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہو اس منشا سے انحراف اختیار نہ کیا جائے وہ الہاد کی شکل ہے اللہ کے رسول کی جو مراد ہے اس سے نہ ہٹا جائے یہ الہاد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں اپنی عقل سے ایسی باتیں کرے جو دین کے مقاصد کے خلاف ہیں صرف صالحین کی تصویر کے خلاف ہیں کیونکہ اصل چیز تو فہم ہے میور خیر ہیں یہ فقر حفی الدین بے شک اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرواتا ہے اس کو دین کے فقہ اور دین کی سمجھ دیتا ہے اور یہ فہم دین متوارث چلا آ رہا ہے قرآن کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اس تفصیل اور تصویر روشنی میں جو اللہ نے آپ کو ادا کی کتاب انوخ کے مت آیا تو فلم مل لطن حکیم الخیب یہ کتاب جس کی آئی محکم ہیں پھر ان کی تفصیل بھی کی گئی تفصیل کس کی طرف سے کی گئی مل نظر حکیم ان خبیر اللہ کی طرف سے جو حکیم و خبیر ہے وہ کتاب کا فہم ہے کتاب اللہ کا فہم جو آپ نے صحابہ کو دیا اور صحابہ سے تابعین تک پہنچا تابعین سے اطبائے تابعین تک پہنچا یہ فن متوارث ہے جو چلا آ رہا ہے آج ہم تک پہنچا انہیں اخواج اور نصروس کی روشنی میں یافیت کا راستہ سلامتی والا راستہ اور انتہائی پسندیدہ راستہ جس کو اختیار کرنا چاہیے لیکن آج الحاق کا دور اس وقت بھی لوگ اس میں الحاق کا شکار تھے اور اللہ کی آیات میں کج روی اور تیڑھ پن اختیار کیے ہوئے تھے جو کہ بہت بڑا جرم ہے یہ ایک دینی ماحول ہے شرحی ماحول جو اللہ کے پیارے تغمبر سے چلا آ رہا ہے آپ کے دور سے چلا آ رہا ہے یہ فہم آپ نے کتاب اللہ کا اور آیات قرآنی کا اللہ تعالیٰ سے لیا علینا بیانہ ہوا جس قرآن کے تعلق سے ہماری تین ذمہ داری ہیں ایک اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا دوسرا آپ کی زبان سے اس کو پڑھانا اور تیسرا اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے تو ہر پیچیدگی ختم ہو گئی اور نبی علیہ السلام اسی قرآن اور اس کے بیان کو آپ نے جو امت کو دیا یہ بات ساتھ فرما کے طرف تو کما جل بھائی ہوا نہیں و نا روحا کہ میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے لا لائے عنہ الا حالک اس راستے میں ہر چیز بیان ہے موجود ہے وضاحت موجود ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ کر انحراف اور کجی اور الحاظ کا راستہ کوئی بندہ اختیار کرے گا جس کے مقدر میں ہلاکت اور بربادی ہو اور تباہی ہو ہر چیز موجود اور بیان ہے چراچہ جو بندہ بھی الہاد کا راستہ اختیار کرے گا اور اللہ کی آیات کے بارے میں قدر رہی اور تیر بن کو اختیار کرے گا چار وعیدیں اس کے لیے لا يخفون علینا پہلی بات ہے كہ ہم پر مخصوص پوشیدہ نہیں ہے سب کو جانتے ہم نے ایک ایک کو گن رکھا ہے پکڑیں گے ان کو ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے ان میں سے کوئی شخص ان سے پوشیدہ نہیں ہے یہ پہلے دھمکی اور رہی دام کے لیے اور آگے کیا فرما ہے دوسری دھمکی افام یورقا پھر ناری خی ارن ام امن نہیں یہ استفام استفام انکاری کیا جو بندہ ڈال دیا جائے آگ میں کیا افامن کیا جو یورقا ڈال دیا جائے پھر ناری آگ میں خی وہ بہتر ہے ام یاتی تھی آمن یوم القیام یا وہ شخص جو آئے گا امن کے ساتھ یوم القیام قیامت کے دن معنی یہ لوگ آگ میں جھونک دیے جائیں گے جو ہماری آیات میں الحاد کا راستہ اختیار کرتے آفم یور خا فرناری کیا پس جو بندہ ڈال دیا جائے فرنار آگ میں خیر ال بہتر ہے من یا آمن یوم یا وہ شخص جو آئے جو آئے گا امن, امن کے ساتھ یوم القیامہ قیامت کے دن اس استفام انکاری مانا جو آگ میں ڈال دیا گیا وہ اس سے بہتر ہوئے نہیں سکتا جو امن کے ساتھ آئے تو ان دھندوں کا انجام کیا ہے آگ میں ڈالا جانا جو ہماری آیات میں الہاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور نہ جو معاشرے تم تیسری دھند کی تم جو چاہو کرو تم نے ہم نے کھلی چھوٹ دے دی ایوال یہ فسنا معاشی ہے اگر تم نے شرم و حیات کا لباسہ اتار دیا ہے تو پھر جو چاہو کرو تمہارے ایک ایک عمل کی ہم گنتی کر رہے ہیں اور قیامت کے دن تمہیں پکڑا جائے گا جو چاہو کرو اور ان نفا بصیر بے شک ہو اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والے یہ بھی ایک مرید اور دھمکی اللہ اللہ دیکھ رہا ہے اور خوب دیکھ رہا ہے تم اس ہر بندے کو گن چکا ہے تمہارے آواز بھی گن چکے ہیں اور اللہ بھولنے والا نہیں ہے کل جب قیامت قائم ہوگی پکڑ ہوگی ایک ایک چیز کے بارے میں بات پھر ہوگی سوال ہوں ہوگی تو بڑی خطرناک اور شدید وحید ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ رب العزت کی آیات کے بارے میں الہاد کا شکار کجی کے راستے پر چلتے ایک مقام پر رضا رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کے و صفات میں الحاد کا شکار بزر اللہ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں کے بارے میں الحاد کا شکار اور کجی کا راستہ اختیار کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام ثابت ہیں اس کی صفات ثابت ہیں کتاب و سنت سے اور اس کے افعال بھی جس طرح وارد تلم کو قبول کر لینا چاہیے اور جب اللہ نے کیفیت بیان نہیں کی تو کیفیت اللہ کے کی سرد ہے الرحمن ادل عرش استوا رحمان عرش ٹو مستوی اب استفا یہ مستوی عربی لفظ ہے اہل عرب اس لفظ کا معنی کیا کرتے ہیں چڑھ جانا بلند ہو جانا عرش میں چڑھ گیا ہے عرش میں بلند ہو گیا اللہ وانا اس کا اب اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے وہ اللہ کی سرد ہے عقیدت ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام تمام صفات اور تمام افعال درجہ کمال پر ہیں کوئی ان میں نقش نہیں کتنا صاف ستھرا ہے اب الہاد کا راستہ کیا ہے اس کا ایسا معنی کرنا جس کو عرب جانتے ہی نہیں غالب آ جانا تو آپ مانا قلبہ عرب جانتے ہی نہیں اب قرآن کو مانتے تو ہو مگر یہاں سے الہاد کا راستہ اختیار کجی کا راستہ اختیار کر لیا ایسی تفصیل جس تفصیل سے جس تثیر عرب واقف ہی نہیں اور اس تصویر میں بالکل لاور بے معنی رحمان عرش پہ غالب آ گیا اس میں کئی باطل نظریات سامنے آ رہے ہیں کئی محلور سامنے آ رہے ہیں رحمان عرش پہ غالب آ گیا مانا پہلے غالب نہیں تھا رحمان عرش پہ غالب آ گیا جملہ تب کہا جاتا ہے جب کئی غالب آنے والے جمع ہوں مقابلہ ہو ادھر سے بھی کوشش ادھر سے بھی کوشش مقابلہ ہوا یہ جنگ ہوئی اور بالآخر فلاں غالب آ تو رحمان کے مقابل کوئی تھا عرش پہ غلبہ پانے کے لیے پھر اگر رحمان عرش پہ غالب آ تو کیا رحمان غیر عرش پر غالب نہیں ہے ہر چیز پہ غالب ہے کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کے غلبہ سے باہر ہو پھر عرش کی تخصیص کا معنی کیا ہے علامہ نقیم رحم اللہ نے درست فرمایا کہ یہود کا نون اور ان کا لام برابر ہے اضافہ اللہ نے استبا کا ہے انہوں نے اس کو استعلہ کر دیا یہود سے کہا تھا قون و خطو انہوں نے ہندا کہنا شروع کر دیا نون کے اضافے کے ساتھ ان کا نون ان کا نام الہاد کا راستہ الہاد کی شکل ہے اور اللہ کا افروم چھوڑ دیں ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کا شکار یہ کجی کا راستہ حق سے مائل ہو کر کسی اور راہ پہ چل پڑنا خطرناک خطرناک راستہ کتنی ہم پر بڑی دیں ہمیں ایک ایک کو ہم نے گن رکھا اور جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو قیامت کے امن سے آئے قیامت کا امن ابھی مشان نعمت قیامت کے منظر کو جو فرشتے دیکھیں گے وہ تک کیا اٹھیں گے کہ سہان کا ماں بدنا کا حق کا عبادت ہے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے حاملہ اور جو اپنے حمل ودا کر دیں گے اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ اپنی ماں کو چھوڑیں گے نہیں ان پر بھی خوف تاری ہوگئے نسی نسی لوگ پکار رہے ہیں لیکن جو بندہ امن کے ساتھ آئے اس کا یہ مقابلہ کر سکتے ہیں اور امن کی صورت کیا ہے اللہ کی آیات میں الہاد نہ کرنا اب دو جماعتیں بن چکی ایک الہاد کا راستہ اپنانے والے دوسرا استقامت کا سن و کا راستہ جو اللہ کے نبی نے دیا صحابہ کو صحابہ نے دیا تابعین کو میں تابعین اور چلتے چلتے یہ فہم متوارث اور فکر متوارث ہم تک پہنچ گئی عاقیت کا راستہ ان کے لیے امن ہے اور جو الہاد میں چل رہے ان کے لیے امن نہیں وہ جہن میں ڈال دیے جائیں گے اللہ ان, ان کے ہر عمل سے واقف ہے اور اللہ ان کو خوب دیکھنے والا ہے یہ چار وعید ایک ہی مقام پر جمع ہو گئی اللہ کفرو کے ذکر لما جار بینا کتاب الزیز بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر کے ساتھ جب بھی ان کے پاس آیا ذکر کروانا نصیحت اور یہ نصیحت جو ہے یہ دو صورتوں میں قرآن اور حدیث نزل نہ ذکر ہم <لَوْلَحَافِذُون> نے ذکر اتارا ذکر ہم نے اتارا ایک شاید دو چیزیں منظل اللہ کتاب اور حکم اللہ نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں. کتاب اور حکمت قرآن اور حدیث بے شک پور لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر کتاب و سنت کے ساتھ قرآن حدیث کے ساتھ ذمہ جب بھی وہ ان کے پاس آیا وہ ذکر کر وہ نصیح رہتے جب بھی ان کے پاس پہنچا انہوں نے کفر کر دیا انعت کی انتہائی بہانے تو بعد میں ملے نبی کی نمول کیوں نہیں مانتے جناب یہ نبی تو کہتا ہے کہ مردے قبر سے زندہ ہوں گے قیامت قائم ہوگی یہ بات تو بعد میں آئی ہے آپ تو پہلے انکار کر چکے ہیں لا لو تو آپ کو دی جی گئی اور کیا کیا آپ کا روپیہ عمل تھا کتنا خطرناک بہانہ آپ کو بعد میں ملا جیسے آج کل لیڈروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جو بھی حکومت مخالف ہے اور اب وہ بہانے تلاش کر دی گرفتار کیوں کیا اسباب ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کے اعیوب ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے جرائم کیے وہ تلاش کر رہے ہیں جرائم تلاش کر کے گرفتار کرو گرفتار کر کے جرائم تلاش کرنا یہ مکہ کا شیوہ انکار کر دیا انکار کی وجہ اس وقت موجود نہیں تھی اس بات نہیں آئی کہ ہم نمبر کو نہیں مانتے کہ یہ کہتا ہے قیامت قائم ہوگی اور مردے قبر سے اٹھائی جائیں گے تو قیامت کا قائم ہونا مردوں کا زندہ کیا جانا یہ گئی پہلے دعوت توحید لا الہ الا اللہ تم نے اس کو رد کیا کس احساس پر تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری ذکر کے ساتھ لما جا جب بھی ان کے پاس آیا یہ ان کی خبر آگے مذکور نہیں ہے اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ایک تو یہ جو پچھلی آیت میں ہے نا لائق علیہ جو الہاد کا شکار ہیں وہ پر مخفی نہیں ہے اور جو لوگ ہمارے ذکر کا انکار کرتے ہیں وہ بھی ہم سے مخفی نہیں ہیں کیونکہ پیچھے یہ خبر مذکور ہے اسی پر اکتفا کیا گیا وہی خبر اس جملے کی بھی ہے اب جملے دو ہیں جو الحاظ کا شکار ہے اور جو ذکر کا انکار کرتے ہیں یہ ہم سے مخفی نہیں ہے ایک ایک کو ہم نے بین رکھا اور یا پھر یہ کہ جو اس کا وبال ہے جو اس کی سزا ہے اسے مخفی رکھی گئی کیونکہ سزا جب مخفی ہو اس کا ذکر نہ ہو تو زیادہ وہ خوفناک ہوتی معن نہ ہو کتاب عزیز اور بے شک یہ کتابیں عزیز ہے بے شک یہ کتاب عزیز انتہائی عزت والی غربے والی کتاب ہے ایسی کتاب جو ساری کتابوں پر غالب ہے ایسی غالب ہے کہ کو کفار قریش باوجود اس کی فصاہد کے بلاغت کے اور عرب عربی ان کی زبان لیکن ایک چیلنج قبول نہ کر سکے کہ جیسی کتاب لے آؤ دس صورتیں لے آؤ ایک ہی صورت لے آؤ اس ایک چیلنج کو بھی قبول نہ کر سکے ہر چیز پر غالب ہے تو بھی آگے سمجھنا کہ لایا ہل باسلوں من خلف رہی ہے کہ باطل اس تک آ ہی نہیں سکتا نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے آگے سے مانا سامنے سے کل کھلا جہار حملہ کر کے کتاب اللہ پر غالب غالباجیں ممکن نہیں بلام خلفی اور بعض لوگ خفیہ حملہ کرنے کے عادی ہونے کو میں نا چھپ کر بار کرنا کو کل خلن کھلا بار کرے چھپ کر وار کرے اس کتاب تک پہنچ نہیں سکتا اس پہ غلبہ پا ہی نہیں سکتا یہ کتاب ہر کتاب پر غالب ہے جو کتب سماویہ پیچھے گزری ان پر بھی غالب ہے جو اس دور میں موجود تھی ان پر بھی غالب ہے اور جو قیامت تک کتابیں آئیں گی سب پر یہ کتابیں عزیز غالب ہے انتہائی باعزت کتاب جب اللہ تعالیٰ کی وہی اترتی تھی تو جنری رویز ملائکہ کے جنور میں آتے تھے تو نبیر اسلام تک پہنچ تو چاروں طرف ملائقہ کی جماعت ہوتی تک کوئی شیطان کو وار نہ کر سکے اللہ کی وحی میں کوئی شاید داخل نہ کر سکے تو ملائکہ کا حصار ہوتا ان کا دور پھیلا ہوتا ہے تو, ہی تو نبیر اسلام سے پوچھا گیا کئی آتی ہے وحی وحی وہی کیسے آتی ہے آپ پر وہی آتی نہیں فلق صبح رات کو ٹائم وہی آئے لیکن چاروں طرف صبح کا اجالا محسوس ہوتے ہیں. یہ ملائکہ ان کا پہرہ ان کا حصار کہ کوئی شیطان اس پر حملہ کر سکے اس کتاب تک پہنچ نہ سکے اپنا باطل اور الحاظ اس میں شامل کرنے کے لیے یہ کتاب اللہ کی فضیلت لا یا خلفی باطل آ ہی نہیں سکتا نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے تنزیل تنظیم حکیم من حمید یہ تنزیل ہے اس ذات کی طرف سے جو حکیم اور حمید ہے حکیم حکمت والی اور حمید کا منع خوبیوں والی ہر قسم کی حمد اور ہمیشہ صنا کے مستحق ہے تنزیل یہ باب تخیر یعنی آہستہ آہستہ نظول کی نشاندہی ایک ہے, انزال اور ایک ہے تنزیل. انزال کا منہ پوری کتاب اتار دینا یہ نزول اول ہے جو لوہے محفوظ آسمان تک پہنچائی گی اور تنزیل کا مانا آہستہ آہستہ کبھی دس آئے تھے کبھی ایک سورت کبھی پانچ آئے تھے آہستہ, آہستہ آہستہ اتارا جانا تو یہ تنزیل ہے اس ذات کی طرف سے حکمت ملنی. حکمت کے ساتھ اس وحیح کو اتارا کبھی پانچ آئے تھے کبھی دو آئے تھے ضرورت اور تاکہ عمل اور فاہم کا موقع دیا جائے صحابہ جو وہی گزرتے وہ سنتے سمجھتے اس پر عمل کرتے پھر اگلی وحی کا نزول رہتا اس کو سنتے سمجھتے اس پر عمل کرتے حتیٰ کہ پوری وحی مکمل ہو گئی تم و قرآن و تمل عمل ادھر قرآن کا نزول پورا ہوا ادھر ہمارا عمل پورا ہو گیا یہ تنظیل حکیم ذات کی طرف سے جس نے اس کتاب کو آہستہ آہستہ اتارا بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی بقدر ضرورت حد تک آہستہ آہستہ چلتے چلتے دین کی تکمیل ہو گئی اور وہ ذات حکیم بھی ہے حمید بھی حمید کا زمانا حمد والی سزاوار حمد لائق حمد خوبیاں والی خوبیاں خوبیاں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں خوبی خوبیاں اس ذات کے اندر موجود ہیں حم اور حمید جس کی طرف سے یا نہیں کہا جائے گا یہ مظاہرے کا سیدا اس میں حاضر استقبال دونوں معنی آپ سے نہیں کہا جاتا یا نہیں کہا جائے گا یہ مزارع کا اس میں حاضر دونوں ما قد کا مگر وہی جو کہا گیا یہ رسولوں من قبل ان رسولوں سے یہ ان رسولوں کے بارے میں جو آپ سے پہلے گزرے جو الزام سابقہ رسولوں پر ان کی قوموں نے عائد کیے وہ آپ پر بھی عائد کیے جائیں گے آپ کے بارے میں بھی کہے جائیں گے بلکہ کہے جاتے ہیں یہ لوگ کہے کہتے ہیں اور ویسے ہی القاب آپ کو دیتے ہیں جیسے شہر جادوگری کا جنون پاگلپنی کا شاید اس طرح کے الزام ہیں سارقہ خوان نے انبیاء کو دیا تو آپ سے بھی کہا جائے گا ما اللہ کا نہیں کہا جاتا آپ سے کہ نہیں کہا جائے گا آپ سے ان لاما کا مگر وہی جو کہا گیا رسول ان رسولوں کے لیے من قبل جو آپ سے پہلے گزرے اللہ تعالیٰ فرمار ہے مجنو آپ سے قبل جو بھی رسول آئے ان کی قوموں نے کیا کہا یا تو یہ صاحب جادوگر ہے یا مجنون ہے یہی بات اللہ نے نبی سے بھی کی گئی آپ کو بھی جادوگر کہا گیا مجنون کہا گیا نرود پھر یہ بات نہیں نہیں آپ صبر کریں صبر تو عرد العظم امبیا کا کام ہے بڑا عظیمت والا یہ مرحلہ قوموں کی باتیں سننا اور سن سن کر صبر کرنا انبیاء سابقین نے بھی صبر کیا آپ بھی صبر کریں تھرا کہ آپ بھی صبر کریں جیسے آپ سے قبل عرد العظم انبیاء نے صبر کیا عب العظم امبیا پانچ ہیں نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام جس طرح انبیاء اسلام نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں اور یہ صبر جو ہے یہ انبیاء کے رفت درجات کا باعث ہے راجیہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پوری جن نوبت کی زندگی صبر سے گزاری مکہ میں تیرہ سال دی ایوانوں میں صدر مدینہ میں دس سال جہادی میدانوں میں صدر بلکہ خود وہی کا ضول صبر صبر تھا حفیقہ فرماتی ہیں شدت کی سردی ہوتی ہے آپ پر وہی اترتی جو ریل وہی دے کر جاتے تو پسینا یوں آپ کے دونوں سر کے دونوں طرف سے اترتا گرتا جیسے پردالے کا پانی بہ رہا ہے اتنا بوجھ تیئیس سال آپ نے برداشت کی ایک بار رہی اتر رہی تھی ایک صحابی کی ران آپ کے ران کے نیچے تھی صحابی نے یقین کر لیا کہ ران ابھی ٹوٹی ابھی ٹوٹی کتنا فضن اور دباؤ کیوں تاکہ نبی یہاں بھی صبر کرے اور یہ صبر نبی کے لیے مزید ریفنڈ ادارہ جات کا باعث منچ ہے نوربا کا وضول علیم بے شر تیرا رن مغفرت والا ہے اور دردناک عذاب والا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی دوست بھی ہے مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شہر پر رحمتی سبقت غزب میری رحمت غضب سے پہلے ہے مغفرت کے موقع دوں گا کر لو, استغفار کر لو, عمل کے بنا جن تکلیفوں کا, کا, کا آنا بیماریوں کا آنا مغفرت کا باعث ہے یہ مغفرت کا معاملہ اور اگر کوئی بندہ ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے بھی مغفرت کے مواقع کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا تو اللہ تعالیٰ پھر زو قابل علیم بھی ہے دردناک عذاب والا بھی ہے کیوں نہ پہلو کی حضیث ہے انا نبی الاسلام کی عزیز ہے نبی الرحمہ توبہ التوبہ نبی رحمہ میں رحمت کا نبی ہوں توبہ کا نبی ہوں اور جہاد کا نبی رحمت کا وہاں یہ دین دین رحمت ہے قبول کر لو سراسر رحمت ملے گی قبول کر رہے تو توبہ کا نبی ہوں. توبہ کا امکان موجود ہے آج کر لو کل کر لو رات کر لو دن کر لو اور اگر ایک انسان رحمت کا فائدہ اٹھا رہا ہے نہ توبہ کر رہا ہے تو پھر میں جہاد کا نبی بھی ہوں پھر ان تنی گردوں کو کاٹنا پڑے گا جہاد فیس بھی یہ بھی ایک آزاد کی شکل ہے بلکہ موسا علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اجتماعی عذاب ہوتا تھا قوموں کو وہ اٹھا دیا قوم نو اور قوم حوت اور قوم صالح اور قوم شعیب قوم لوت اجتماعی عذاب نے سب کو مجھے بیٹھ کر دیا پھر قوم موسیٰ غرق ہو گئی ڈوب گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اور کفار ہیں ان کے عذاب کے لیے جہاد کا پہلو رکھا کہ جہاد کے ذریعے ان کی گردن کو کاٹا جائے آخرت کا آزاد تو ہے ہی ہے تو لطل مقرد والا بھی ہے اس میں مغفرت کے بے شمار مواقع موجود ہیں اور اگر ان کا فائدہ نہیں اٹھا رہے تو پھر نظر قابل علیم ہے عذاب کی صورت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے قبر میں بھی اور کل قیامت کے دل پہ قرآن خصوط آیا لولا آج آ رہا بھی اور اگر ہم کر دیتے بنا دیتے اس قرآن کو اجمی قرآن تو عربی ہے تمہاری اپنی زبان میں ہے اہل مکہ اپنی زبان میں کوئی چیز ملے اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں یہ جو خوش نہیں ہو رہا ماننا چاہیے انکار کر تو قرآن تم عربی ہو یہ کتاب عربی ہے رسول عربی ہے تو بہت خوش ہونا چاہیے ہماری زبان میں رب رمسالا نے ہمیں پیغام بھیجے آسانی سے سنے اور سمجھے مگر بہانے ان کا کو کوئی سر پیار نہیں ہوتا اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اجمیر میں کیوں رہے فارسی میں ہوتی عبرانی میں ہوتی ترکی میں ہوتی حویشی لغت میں ہوتی عربی میں کیوں ہے اگر کسی اور لغت میں ہوتی ہم مان لیتے کیوں کہ رسول تو عربی ہے عربی رسول کا کسی اور زبان میں کتاب لانا حق پھر مان لیتے کتاب عربی ہے تمہاری لغت عربی ہے خوشی اس کو مانتے تم عربی میں ایسی کہ تم کو چیلنج کیا گیا کہ جیسی ایک صورت بنا کر لیا یہ چیلنج تک قبول نہیں کر سکے الٹا اعتراض کر دیا کتاب اجمی میں ہونی چاہیے تھی فارسی میں ہوتی ہے برانی ترکی میں ہوتی ہے اردو میں ہوتی پھر ہم مان لیتے ہیں کہ رسول تو عربی ہے کتاب عجمی ہے مانا کتاب حق فلا کہ لو جعلنا وہ قرآن آجمی آجمی اگر ہم قرآن کو عجمی بناتے کسی اور زبان میں بھیجتے لقال پھر وہ کہتے لو لفظ لتایا آئے جب اس کی آیتیں مفصل کیوں نہیں کھول کھول کے کیوں نہیں بیان ہوئی اور آئے جب کہ اجمی اور عربی دو کیسے جمع ہو گئے کہ رسول تو عربی ہے کتاب اجمی ہے تو یہ اعتراض کرتے کہ عربی رسول اجمی کتاب کیسے لے آیا کوئی کہہ دیجیے هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَمْ وَشِفَاءَ یہ كتاب مقدس لِلَّذِينَ قُلْ لَوْكُمْ كِلِينَ آمَنُوا جو ايمان لا يت هُدَمْ هداية والشفاء ہے هداية ہے مطلق قلوب کی هداية عمل کی هداية والشفاء بي شفاء بمطلق بدن کی شفاء روح کی شفا دل کی شفا شفا الدور شفا الس ہر طرح کی شفا تو مریض ہو قرآن معایات سے دم کرو اللہ اس کو شفا دے سورہ فاتح نعمت مجر سب سے بہترین دم سورہ فاتح یہ کی شفا ارواہ کی شفا بھی ہے دلوں کے امراض جو ہے وہ نکال دیتی ہے کفر چھٹ جاتا ہے ظلمات چھٹ جاتی ہیں اس کتاب کی برکت سے نبی علیہ السلام کی دعا القرآن قلبی نور صدری تو قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش میں اور میرے سینے کا نور بنا دے ایسا نور جو تنیکیاں چھٹ جائیں اندھیرے چھٹ جائیں اور یہ نور سے بھر جائے اس کتاب کی برکت سے وین لو مین آدانی بکرود بہ رام جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ سکل بھاری بن ہے ہیں سنتے ہیں حق نہیں سنتے لائب کروں دل ہے سمجھتے نہیں بلحم رائو سرو ن بہار آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں بلحوم آزان لائف مرو سنتے نہیں رب تعالی کی توحید کو جانتے اور انسان ذکر نہیں کر رہا نصیحت قبول نہیں کرتا ان کے کانوں میں بوجھ ہے بلکہ وہ خود کہتے تھے سورج کے آغاز میں گزرا ہمارے کانوں میں بھاری بند بوجھ اور بہ رہے ہیں ہم نہیں سنیں گے بہو عالم عامہ اور وہ ان پر اندھے ہونے کا باعث ہے بہو عالم عامہ اور وہ کتابیں عزیز جو ہے ان کے اندر ہونے کا باعث ہے آگے ہیں مگر کتابیں عزیز پر ہی پڑھتے نہیں دیکھتے تو کانوں میں بہرا پر آنکھوں میں اندا پر نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے اور دیکھتے ہیں نہ اللہ کے آیات قدرت کو دیکھتے ہیں اور اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے قریب کوئی آپ کو پکارے کوئی بات کرے آپ سنیں گے بھی سمجھیں گے بھی دور اگر بہت دور کا بندہ آپ کو پکار رہا کوئی بات کر رہا ہے آواز کی بنگڑاہٹ آ رہی ہے مگر آپ سمجھ نہیں پا رہے کیا باتیں کر رہے یہ لوگ یہ ان کا حال وہ ان کو پکارا جا رہا ہے بلایا جا رہا ہے دور سے آواز آ رہی ہے مگر سنتے سمجھتے نہیں ہیں اس کا جان یہ بھول دیں گے قیامت کے دن ولک ال کے ساتھ اور بتا تحقیق دو حرف تاکی جمع ہو گئے لام اور قد اس میں قسم کا وزن آ گیا آتے ہم نے موسا کو کتاب فخر فخری ہے اس میں بھی اختلاف کیا گیا دو گروہ بن گئے کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے تو موسا علیہ السلام کی کتابیں میں اختلاف کیا گیا کچھ لوگوں نے مانا کچھ نہیں مانا اسی اختلاف کا سامنا آپ کو بھی ہے کچھ لوگ مانتے کچھ نہیں مانتے ان کے اذیتوں اوپر موسا نے بھی صبر کیا آپ بھی صبر کریں تم سابقت میں ربی کا لخوبیہ بہن اور اگر نہ ہوتا کلما سابقت میں رب رب کی طرف سے پہلے سبکت نہ لے چکا ہوتا اللہ کا فیصلہ مِن مِن اور اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تیرے رب کی طرف سے جو پہلے ہو چکا کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کر چکا کہ ان کو دنیا میں اجتماعی عذاب نہیں دوں گا کیا من کے دن پکڑ ہوگی یہ اللہ کا پہلے کا فیصلہ تو میں لکھا ہوا ہے ایسا ہو کر رہے گا ہم نے بھی بتایا کہ علیہ السلام کے بعد اسلامی آزاد کی, کی شکلیں ختم ہو گئی تھی پہلے اقوام کو تباہ کیا گیا جیسے قوم نوح کو قوم کو قوم صالح کو قوم لو قوم شعر بنی اسرائیل علیہ السلام کی حکومت ان کو ہلاک کیا گیا یکلخ کو تباہ کیا گیا اب اجتماعی بربادی کا اللہ نے معاملہ اٹھا دیا عذاب آ سکتا ہے اب دنیا میں عذاب بھی ایک ہی شکل ہے اور وہ ہے میدان جہاد میدان جنگ بدر میں اتنی حضیمت ان کو اٹھانی پڑی بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے اس سے بڑی حزیمت اور اس سے بڑا مقامِ تعصب کیا ہو سکتا ہے یہ بیانک شکل تھی عذاب کی جب مر جائیں گے قیامت قائم ہو گئی اب قبر میں عذاب شروع قیامت کے دن عذاب شدید ترین آزاد اس کا ایک معنی اور بھی ہے اگر اللہ کا فیصلہ پہلے نہ ہوتا تو فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ آج موجود ہیں یہ کفار آگے ان کی نسلیں اسلام لائیں گی اگر ان کو اٹھا لیں عذاب دے دیں نسل کہاں سے آئے گی ان کو چھوڑ دیا ہم نے جیسے نبی اسلام نے طائف کے میدان میں کہا تھا جواب سے عرض کیا گیا کہ اگر کہیں تو اکشبین ان دو پہاڑوں کے بیچ پوری قوم کو پیس کر رکھ دیں فرمایا کہ نہیں اگر یہ اسلام نہیں لا رہے آگے نسلیں ان کی اسلام لائیں گی اولادیں ان کی اسلام لائیں گی اللہ کے فیصلے پر حق ہیں اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ ان کی پش سے پیدا ہونے والے کئی لوگ اسلام لائیں گے تو اللہ ان کو اٹھا کے فیصلہ کر دیتا اور تمہارے برباد کر دیتا بھائی شک مرید من ہو مرید اور بے شک یہ لوگ شک میں ہیں ایسا شک جو مرید ہے بے چین رکھنے والا شک میں ہیں اور شک میں مبتلا رہیں گے کبھی ان کو سکون اور اطراع نصیب نہیں ہوگا بے چین رہیں گے بے قرار رہیں گے من عامر سوال ہے نس سے ہی من اسوال ہی جو نیک عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا اس کا فائدہ اس کو خود ہوگا خود کو فائدہ ہوگا عمل صالح اس کی تصویر ہم نکل کر دی تھی عمل صالح دو بنیادوں کا نام ہے ایک اس عمل کا اخلاص کے ساتھ ہونا دوسرا پیغمب علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سلمت کے مطابق ہونا ایک عمل لاکھ آپ اخلاص سے کریں اگر پیغمب علیہ السلام کی سلمت کے مطابق نہیں ہے وہ صالح کبھی ہو ہی نہیں سکتا چاہے بظاہر اس کو آپ سونے اور چاندی کے خوف میں بنا کر پیش کر دیں تمہارا عامل سال ہے جو نیک عمل کرے گا جس نے نیک عمل کی کر لیا تو اپنی ذات کے کیوں اس کا فائدہ خود کو ہوگا انہوں نے صاف ہے اور جو برا عمل کرے گا تو اس کی برائی اسی پر ہوگی اس کے خلاف جائے گی اس کی بربادی کا پیغام ہوگی مبوق کرنے اور نہیں ہے تیرا رب ظلم کرنے والا بندوں پر اللہ بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں کسی قسم کا چھوٹا بڑا کسی قسم کا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں میں نے اپنی, اپنی اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے, عدل ہی عدل ہے اللہ بندوں کو ظلم نہیں کرتا مرم بشارت ہے یہ اس کا ہر فیصلہ عدل پر ہے اور فضل پر ہے اللہ ہمیں اپنے عدل و فضل کا مستحق قرار دے دے بلکہ فضل کا معاملہ فرما دے اور اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمام اعبال صالح قبول فرما دے اقول هذا اقبول وسطم واخ الرّان الحمد للہ ابرعالی ان انشاءاللہ کل سے ہم یہ اگلے پروگرام سے تیس ماہ شروع کریں گے بلکہ سورہ یاسین سے انشاءاللہ آغاز کریں گے بارک اللہ فیکم واخل الرحمٰن الحمد للہ اقبال